ویزا بَدَّلْنَا آیتم مکانہ آیتم اور جب ایک آیت کی جگہ ہم دوسری آیت لے آتے ہیں یعنی ایک حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے بیما یونزل اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے قالو ان انت مفتر تو کافر کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف اپنی طرف سے اسے گڑ لیا بنا لیا حالانکہ ایسی بات نہیں پہلا حکم بھی اللہ کا تھا دوسرا حکم بھی اللہ ہی کا ہے بل اکثر بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے قل اے محبوب آ فرمائیے نزلہ زلح روح القدوسی مل ربی کا اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لیوسبی تلین امنو تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے وہ دوں و, و بشغلسلم اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے وہ بشغالمسلم اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے انہ یقول ان نما یو بشر اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ انہیں کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکئی مکرمہ سے باہر نکل کر غارے ہیرا میں جایا کرتے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک شخص حضور کو مل گیا اور اس نے نوزب اللہ یہ قرآن سکھایا لسان اللہ جس شخص کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس شخص کی زبان عربی نہیں ہے عجمی ہے جس شخص کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو قرآن سکھایا وہ ایک غیر عربی شخص ہے جس کو عربی نہیں آتی وہادہ لسان حالانکہ یہ قرآن کی زبان واضح عربی زبان ہے اور ایسی عربی ہے اور اس کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ سارے عرب کے لوگ مل کر بھی اس قرآن کی آیت کی ایک مثل بھی نہیں بنا سکتے ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے ان الدین لا مینت اللہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے لایہ اللہ تعالی انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائے گا بن علیم اور ان کے لیے دردناک اذاب ہے ان نما یف کا اللہ اللہ پر جھوٹ وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے وہ الا اکمل کا اور یہی لوگ جھوٹے ہیں من کفر ابھی میمبادی ایمانی ہی اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے یعنی مرتد ہو جائے یقیناً وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا علام من رہا مگر وہ شخص جسے مجبور کیا گیا وہ قلب مطمئن مل ایمان اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے ایسا شخص اس عذاب سے بچ جائے گا مراد یہ ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور مسلمان یہ جانتا ہے کہ جس کافر نے اس کے سامنے پستول کو بلند کیا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے وہ مار بھی سکتا ہے اب وہ کہے کہ تو کفر بک دے تو ایسے موقع پر دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ وہ کفر نہ کہے اور جان قربان کر دے اور شہادت کردبا پالے یہ عظیمت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھنے کے باوجود زبان سے جھوٹ موٹ کافر کو دکھانے کے لیے کفر بول دے تو ایسے شخص کی پکڑ نہیں کی جائے گی وہ کافر نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ کفر بول رہا ہے جان بچانے کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہو اور مسلمان یہ خیال کرتا ہو کہ میں نے اگر کفر نہ بولا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا تو پھر شریعت نے اجازت دی اور فرمایا من اک جسے مجبور کیا گیا وہ کلب متمعین بل اور اس کا دل ایمان پر مضبوط ہے تو پھر اس صورت میں کلم کفر بولنے سے کہ زبان سے بول رہا ہے اور دل میں کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوہ کوئی کلم کفر چاہے مزاق میں کہے چاہے کسی طرح بھی کہے وہ کافر ہو جائے گا صرف ایک ہی صورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی کیم من شرح بال کفری لیکن جس کا سینہ کفر سے کھل گیا یعنی جس کے دل میں کفر ہے اور وہ زبان سے کفر ادا کرے حالت اقرا کے اندر بھی یعنی اگر کسی نے مارنے کی دھمکی دی اور اس نے زبان سے کفر کہا اور دل میں بھی اگر کفر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا فعل غد اب مین اللہ بس ان لوگوں پر اللہ کا غزب ہوگا بُن اویم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا ان پر اللہ کا غضب زیادہ کیوں ہوگا فرمایا ضالی کا بھی انا ہوں مستحب الحت دنیا اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی دنیا کی زندگی کو فوقیت دی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا قُلَائِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی اور, اور یہی لوگ یقین بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں فطین بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں بہت ستایا گیا مکہ مکرمہ میں ستایا گیا اور پھر انہوں نے مکہ سے ہجرت کی سما جاہدو پھر انہوں نے جہاد کیا وہ سب اور صبر کیا انہیں اللہ تعالی بہترین اجر عطا فرمائے گا ان نہ عبک غفور رحیم بے شک ان تمام معاملات کے بعد بھی آپ کا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے یعنی یہ ساری مشکلات انہوں نے برداشت کی جہاد کیا صبر کیا ہجرت کی تو ان تمام معاملات کے بعد ان پر خصوصی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور انہیں خصوصی درجات عطا کیے جائیں گے جسے دین کی راہ میں زیادہ ستایا گیا اسے زیادہ ثواب ملے گا اس کی آسان سی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سنت مبارک کو سجا لیا کہ داڑھی شریف رکھنا واجب ہے اور داڑی شریف کو ایک مٹھی سے کم کرنا یا مونڈ دینا یہ حرام اور گنا ہے تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو واجب ہے داڑی شریف رکھ لی سارے خاندان والوں نے اس کی سپورٹ کی سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے چلے ہم تو معروم ہیں لیکن آپ نے رکھی بہت اچھی بات ہے یقیناً اسے داڑی شریف رکھنے کا ثواب ملے گا اور خاندان والوں نے جو اس کا سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ تعاون کیا ان خاندان والوں کو بھی ثواب ملے گا ایک دوسرا شخص ہے اس نے اس سنت کو اپنے چہرے پر سجایا اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ بھی آپ نے سنا کہ واجب بھی ہے اس واجب پر عمل کیا سارا خاندان اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا آفس میں جا رہا ہے تو لوگ اس پر آوازیں کس رہ رہے ہیں محلے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا اسی طرح ایک خاتون ہے وہ نور قرآن پاک سے منور ہو کر شرعی پردہ کر لیتی ہے اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں آتی تو یقیناً اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ثواب ملے گا لیکن کوئی ایک دوسری بہن ہے کہ جب وہ شرعی پردہ کرتی ہے تو چاروں طرف سے مخالفت ہوتی ہے شوہر مخالفت کر رہا ہے بھائی بہن مخالفت کر رہے ہیں ماں باپ مخالفت کر رہے ہیں مگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی کی مخالفت کو وہ خاطر میں نہیں لاتی تو یقیناً جسے سنت پر عمل کرنے میں یا شرعی پردہ کرنے میں جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی اتنا ہی زیادہ اسے ثواب ملے گا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے میں جس قدر زیادہ دشواریاں آئیں گی کل بروز قیامت نامائے اعمال میں اس نیک عمل کا وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی جبکہ ہجرت سے پہلے انہیں ستایا گیا پھر ہجرت کرنا ایک مشکل امر پھر ہجرت کے بعد جہاد کرنا اور ہر ہر معاملے میں صبر کرنا تو اس لیے ان کا عجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے